آج بہت ہی خوبصورت کلام ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ہر ہی کلام کے شروع میں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اج بہت ہی خوبصورت کلام کی باری ہے کیونکہ کلام رزا ہو اور خوبصورت نہ ہو کلام رزا ہو اور نرالا نہ ہو لیکن سچ بتاؤں آج جو موضوع ہے کلام کا میں نے ہی سمجھتا کہ شاعری کی دنیا میں کوئی شاعر اس موضوع پر قلم اٹھا سکتا ہے اور اتنا شاندار کلام تخلیق کر سکتا ہے نعت بھی ہو اور لفظ خاک پر ہو یعنی خاک کا تذکرہ ہو آک علی اسراتو اسلام کی بات ہو ذرا غور تو کیجئے خاک تو زمین پر جو بچھی ہوئی بٹی ہے اس کو کہتے ہیں. اور بات ہو رہی ہے سیاح افلاق کی بات ہو رہی ہے آسمانوں کی سیر کرنے والے کی کی تو آسمانوں کی سیر کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو لا مقا کی سیر کرنے والے ہوں مولانا حسن خان صاحب لکھتے ہیں نا. بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لا مکان تاجدار مدینہ تو لا مکان جانے والے کی بات ہو اور ذکر خاک کا ہو پھر نات کیسے بن سکتی ہے یہ کلام ہے آلہ حضرت کا یہ کمال ہے آلہ حضرت کا کیا لکھتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی हुँ. تو وہ آدم جد ہے ہمارا کیا بات کر رہے ہیں لکھتے خاک کہتے مٹی کو ماوا کہتے اصل جوہر ٹھکانے کو آدم یعنی سیدنا حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کی بات ہو رہی جو اب البشر بھی ہیں سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور ہمیں آدمی ہم سب کو جو آدمی کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کی ہم اولاد سے ہیں جد آلہ سے مراد ہے سب سے اوپر والا دادا تو حضرت والے سلاۃ السلام ہم سب کے جدے آلہ ہے تو اب بات کیا ہو رہی ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا یعنی ہم سب مٹی سے بنائے گئے ہیں اور مٹی ہی ہمارا اصل جوہر ہے ہمارا ٹھکانا بھی مٹی ہے پیدا بھی مٹی سے ہوئے اور جانا بھی مٹی میں ہے اور خاکی یعنی مٹی سے بنے ہوئے تو ہمارے دادا ہمارے جو جدے ابجد ہیں حضرت آدم علیہ سرات والسلام وہ بھی تو خاکی ہیں یعنی پہلے ایک کلیئر کیا جا رہا ہے ایک خیال کو واضح کیا جا رہا ہے کہ خاک کی اصل ویلیو کیا ہے ہم سب بھی خاکی ہیں ہماری ہمارا ٹھکانہ بھی خاک ہے اور ہمارے جد آلہ جو ہیں حضرت آدم علیہ سرات والسلام وہ بھی خاکی ہیں کیا خوبصورت شعر ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد اعلی خاکی ہے تو ہمارا وہ آدم جد آ ہمیں بنایا گیا یہ خیال فقط آلہ حضرت کا نہیں بلکہ قرآن میں جا بجا رب عز وجل نے انسان کی تخلیق کو خاک سے کیا اس بٹی سے بنایا انسان کو اس کا قرآن میں جا بجا تذکرہ ہے آئیے شند آیات قرآنی قرآن سے سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرا ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے من تراب وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے بھائی قرآن سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم سب کی تخلیق جو ہے انسان کو بنایا رب نے خاک سے ہے اب اگلا شعر سنیے گا اب اب اسی لفظ خاک کو دیکھیں یہی کمال ہے آلہ حضرت کا کہ ایک لفظ کو کتنے معنی میں استعمال کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تبغاہ ہے ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں خاک کرنے سے مراد کیا ہے فنا کر دے دیکھیں یہ وہ خاک نہیں ہے ایک ہوتا نا کہ بس میں کسی کی یاد میں کسی کی طلب میں خاک ہو جاؤں فنا ہو جاؤ مٹ جاؤں یہاں یہ مراد ہے کہ اللہ اپنی اپنی طلب میں ہمیں ایسا گما دے ایسا خاک کر دے یعنی امیر علی سنت یہی یہی خیال ہے اپنے شعر میں لکھتے ہیں محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی یاد رہے انسان خاکی ہے انسان مٹی سے بنا ہوا ہے یہی انسان چاہے تو فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے یہی انسان چاہے تو جانوروں سے بدتر ہو سکتا ہے جی ہاں اگر انسان دیکھیں فرشتے جو ہے نا ان میں شہوت نہیں ہے وہ فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے شہوت ہے وہ فقط جو ہے وہ اپنی شہوت کی تسکین کا کام کرتے ہیں انسان میں اللہ نے عقل بھی دی ہے شہوت بھی دی ہے جو شہوت کا غلام ہو جائے نفسانی خواہشات کا غلام ہو جائے اللہ کی ناراضی والے کاموں میں لگ جائے تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی شہوت اور نفسانی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے گویا رب کی چاہت میں خاک ہو جائے تو وہ فرشتوں سے افضل یعنی اشرف المخلوقات بن جاتا ہے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی اگلا شعر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کی طلب میں اللہ کی یاد میں خاک ہو گئے نا تو یہ جو خاک ہونا ہے تمغہ بنے گا یہ سرکار سے ہمارے لیے یہ میڈل ہوگا کہ اب اشرف المخلوقات بن گئے اب تم ارفا ہو گئے اب فرشتوں سے بھی افضل بن گئے تو اے کاش ایسا زندگی گزارنا نصیب ہو جائے کیا لکھتے ہیں عشق کو محبت اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا سرکار سے سکار سے تم ہے ہمارا ہمارا یہ خ تو سین سے تم گار ہے ہمارا اب سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں کمال یہ ہے کہ اس کلام میں بہت ساری قسم کی خاک کا تذکرہ بھی ہے اب کس خاک کی بات ہو رہی ہے وہ خاک جس خاک پر نبی پاک علیہ سلاتم السلام اگر اپنا قدم مبارک رکھ لے دیکھیں ویسے تو مٹی ہے لیکن جس جگہ میرے آقا کے قدم رہ جائیں تو پھر اس خاک کا مقام کیا ہو جاتا ہے آلاد حضرت لکھتے ہیں جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا دل شہدا سے مراد وہ دل جو آقا کی محبت پر قربان ہو جائے دل دیوانہ ہو جائے اب اس شیر کا مطلب کیا بن رہا ہے کہ نبی پاک علیہ اسلط وسلام میں جہاں قدم رکھے نا اس, اس قدم کے ساتھ جو خاک ٹچ ہو گئی اب اس پر تو ہماری دل و جان قربان ہو جائے تو بھی کم ہے اسی انداز کو مولانا مفتی اعظم ہند مستفر خان صاحب نوری آلہ حضرت کی صاحب زیادہ کیا انداز سے دیکھتے ہیں تیری کف شایو سوارا کروں میں کپش پا کہتے ہیں جو قدم کے ساتھ جو خاک لگ جائے آقا تیری کفشے سوارا کروں میں یہ بڑی عشق والی بات ہے جھاڑو لگانا اس کو صاف کرنا اس کو دور کرنا لفظ استعمال نہیں کیا کہتے سوارا کروں میں تیری کف شایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں کہ جھاڑو سے نہیں بلکہ اپنی پلکوں سے کفش پاکوں میں سواروں کیا انداز ہے ایک اور جگہ آلہ حضرت ہی لکھتے ہیں نا زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے It's آپ غور کریں کہ قدم سے نبی پاک کے مبارک نالین سے جو ذرے جھڑ جائیں مٹی ہے نا لیکن اس کا مقام اب کیا بن گیا کہ وہ سیاروں کے تاجے سر بن جاتے ہیں ان کے سر پر رہنے والے تاج کا حصہ بنتے ہیں کیا بات ہے کلام رضا کی اور یہ بات امام سنت اپنی طرف سے نہیں کر رہے میں قرآن پاک کی سورہ بلت کی پہلی آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں ذرا سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے کہ رب اس خاکے گزر کی اس زمین کی قسم کھا رہا ہے قسم اٹھا رہا ہے قرآن میں جہاں میرے آقا نے جلوہ فرمایا سورہ بلت کی آیت نمبر ایک کی آیت للاوت سنتے ہیں لا بے حدل بلد مجھے اس شہر کی قسم بے کہ بلد محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو سبحان اللہ مفصرین نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا کہ دراصل نبی پاک کی خاک گزر کی قسم ہے اور اعلیٰ حضرت گویا قرآن کی آیات کی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں اپنے سلاۃ و سلام میں لکھتے ہیں نا خائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام یہی کچھ انداز یہاں پر ہے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل ہے پہ ہمارا پہ قربان. جس خاک, خاک شید خاک, خاک پہ سید عالم جس خاک اس خاک پہ کل دل شیدا ہے ہمارا ہمارا اس خاک پہ کل با دل شا ہے ہمارا سمارد باب، سمارد باب. میرے بیچ اسلامی بھائیو اب دو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ کمال تخیل ہے شاید یہ اعلی حضرت کے کلاموں کا ایک اگر کہا جائے کہ کچھ ہیرے چنے جائیں تو ون آف سبحان اگر سبحان پہلے سبحان میں شیر پڑھتا ہوں پھر اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمیں سے خم ہو گئی پشت فلک اس زمیں سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا اب یہ کیا, بات کیا آپ دنیا میں کہیں بھی ہے؟ جی ہاں اس وقت بھی جہاں ہے نا اگر شام کا وقت ہو دن کا وقت ہو اب دور دیکھیں تو آپ کو آسمان جھکا ہوا نظر آئے گا حضرت کہتے ہیں دراصل بات یہ کہ یہ آسمان کی کمر جھک گئی ہے اور یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ کوئی شدید تانا دے نا تو کمر جھک جاتی ہے اس تانے سے کمر ٹوٹ جاتی ہے اب اس کی مراد کیا ہے خم ہو گئی جھک گئی پشتے فلک آسمان کی پشت آسمان کی پیٹ اس تانے زمین سے زمین کے اس تانے سے زمین نے کیا تانا دیا زمین نے کہا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا یعنی یہاں ایک, ایک بحث ہوئی ہے روایتوں میں بھی مضمون ملتا ہے کہ آسمان نے زمین سے کہا کہ میرے پاس تو سورج بھی ہے تارے بھی ہیں بہت خوبصورتی بھی ہے کوز و قزا کے رنگ ہیں تو زمین نے کہا کہ میرے پاس دریا ہیں سمندر ہیں درخت ہیں باغات ہیں آسمان کہتا میں افضل ہوں زمین کہتی میں افضل ہوں میرے پاس خوبصورتی ہے جب بڑی بحث بڑی،, بڑی تو زمین نے کہا کہ سن ہم پہ مدینہ ہے اور رتبہ ہے ہمارا ایک شاعر اور لکھتے ہیں نا اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاق پر تو گم بدے نہیں کوئی مگر یہ تخیل رضا کمال کا ہے کہ آسمان کی جو, خ... جو پشت ہے اس لیے کہ مدینہ زمین پر ہے یعنی یہاں بھی زمین سے محبت مدینہ پاک سے محبت کا اظہار ہے کہ میرے آقا جہاں ہیں وہی جگہ سب سے افضل وعلیٰ ہے اور یہی احادیث میں اور یہی علما کا اتفاق بھی ہے کہ جی ہاں جو جگہ نبی پاک علیہ سرات والسلام کے روزے کی ہے جہاں جس زمین کے جس حصے پر میرے آکا جلوا فرمائے وہ جگہ زمین آسمان جنت بلکہ ارش کرسی سب سے افضل و آلہ ہے کیونکہ آقا خود وہاں جلوہ فرما ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیا خوبصورت انداز ہے اعلی حضرت کا خم ہو گئی پشتے فلک اس طان سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا خم ہو مدینہ ہم مدینہ دلوقت مدینہ مدینہ دلوقت دلوقت ہم گئی رتبہ فلک فلک استا سے ہم ہو گئے پشتے فلک اس تارے زمین سے سن ہوں بے مدینہ ہے وہ رتبہ بات ہے اللہ اللہ اب دیکھیے خاک ہی کی بات ہوگی مگر کسی اور پہ بے ہوگی سبحان اللہ گویا ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے لکھتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا اب یہاں کیا بات ہو رہی لقب کہتے ہیں کسی کو کوئی وصفی نام دیا جائے وہ لقب ہوتا ہے شہنشاہ یہاں کون ہے میرے آکار سرات السلام مراد ہیں اچھا حیدر کرار. حیدر مولا علی کا تعالی اللہ تعالیٰ کریم کا نام ہے حضرت فاطمہ بنتے اسد یہ حضرت علی کی والدہ کا نام ہے اور انہوں نے ان کا نام حیدر رکھا اچھا کرار. کس کو کہتے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا تو یہ آپ کو کرار بھی کہا جاتا اچھا اب لفظ مولا ہے مولا سے یہاں مراد محبوب ہے یاد رہے مولا کے بہت سارے مانا ہیں مولا سے مراد مددگار بھی ہے مولا سے مراد محبوب بھی ہے ایک مانا یا محبوب بھی استعمال ہو رہا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ کی گویا ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ من کنتم مولاه فهذا علی مولا۔ میرے آقا فرماتے جس کا میں مولا یعنی جس کا میں محبوب ہوں علی المرتضٰی بھی اس کے محبوب ہے۔ سبحان اللہ یاد رہے مولا کا لفظ 18 معنوں کے استعمال میں آتا ہے۔ بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ عربی کے بہت سارے ایک ہی لفظ کے معنی بنتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہاں گویا کتنی کی طرف اشارہ ہے۔ مولا علی کا جو لقب ہے وہ تراب ہے خاک اب اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ پھر آپ کو حیدر کہا جاتا ہے آپ کی والدہ نے نام رکھا کرار لقب ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا اور مولا میرے آکا علیہ و السلام نے یہ لقب دیا تو کتنی ساری چیزوں کی طرف اشارہ بھی ہو گیا اور یہ ایک پورے واقع کی طرف بھی اشارہ ہے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجول کریم کے گھر تشریف لائے بی فاطمہ کے گھر تو دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے تو بی فاطمہ سے پوچھا کہ مولا علی کہاں ہے باہر تشریف فرما ہے میرے آقا علی اثرات اسلام جب نبوی شریف کے قریب پہنچے تو زمین پر مولا علی لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے بدن پر مٹی لگ گئی تھی تو میرے آقا نے فرمایا کم یا ابا تراب کم یا ابا تراب میرے آقا نے آپ کے جسم سے مٹی صاف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اٹھ جاؤ اے ابو تراب اے مٹی والے اٹھ جاؤ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وزر کریم جن کا نام بڑا شاندار جن کے القاب بڑے شاندار مگر جب آپ کو ابا تراب کہا جاتا آپ کہتے ہیں مجھے اپنے نام سے زیادہ یہ لکب پسند آتا ہے کیونکہ میرے آقا نے یہ لکب مجھے دیا ہے عبا تراب یعنی مٹی والے اللہ غنی ابام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے اس لقب کو کس پیارے انداز میں لفظ خاک سے تبدیل کیا کہتے ہیں اس نے لکب خاک یعنی اباتوراب شہن شہنشاہ سے پایا آقا سے پایا کون جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا کیا خوبصورت بات ہے دوبارہ اس شیر کو سنتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے درے کرار کے مولا ہے ہمارا اس نے مولا ہے نقبے خواب سے پایا اس نے نقبے خاک شہنشاہ جو ہے ڈر ہمارا مٹی مٹی اسلامی بھائیو اب اعلیٰ حضرت باب اہل سنت موترزین کو مخالفین کو طرح طرح کے دعوی کرنے والوں کو خاک کی اہمیت سمجھا رہے ہیں اس کو آرڈنری نہ سمجھو اس کو عام نہ سمجھو ذرا سوچو اس خاک کی اہمیت کیا ہے پہلے تو بتایا ہم خود بھی خاک ہیں حضرت آدم علیہ و السلام بھی خاک ہی سے بنائے گئے ہیں مٹی سے بنائے گئے ہیں دیکھو یہ لقب خاک تو مولا علی نے بھی پایا ہے مزید اور بات کیا کر رہے ہیں اے خاک کو تم خاک نہ ذرا کیجئے سمجھا بھی رہے ہیں خاک کے بارے میں مگر کہتے خاک نہ سمجھے کیا محاورہ استعمال کیا کہتے ہیں یار اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا خاک بھی سمجھ نہیں آیا یہاں لفظ خاک کا معنی اور ہے سمجھانا بھی خاک ہے سبحان اللہ یہی کہہ سکتا ہوں میں اہم خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مدفون شہ بتہا ہے ہمارا مدعیوں سے مراد مخالفین طرح طرح کے دعوے اور اعتراض کرنے والے خاک نہ سمجھے یہ اردو کا محاورہ ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں سمجھ سکے مدفون سے مراد کیا ہے دفن ہوئے دفن کیے ہوئے شہ بتہ بتہا کہتے مکے شریف کا یہ ایک نام یعنی مکے کا بادشاہ اے دعوی کرنے والوں اے موترزین تمہیں کیا پتا خاک کا مرتبہ کیا ہے ارے یہ خاک تو وہ ہے جس میں ہمارے آقا علیہ السلہ جلبہ فرما ہے میرے آقا کا مزار میرے آقا کی قبر انور جو ایسی خاک کے اندر تو ہے اور یقین جانگے جو خاک نبی پاک کے جس میں اکھر سے آج ٹچ ہو رہی ہے جی ہاں اس وقت روزہ انور پہ اندر جو خاک ہے وہ خاک تو ارش سے بھی آلہ ہے کرسی سے بھی آلہ ہے زمین و آسمان سے آلہ ہے تو پھر اس خاک کا مرتبہ تمہیں کیا سمجھ آئے گا کیا بات لکھتے ہیں بدھ خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مدفوم شہی بتا ہے, ہے ہمارا اے مو دیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے اے مو دیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک شیب ہے ہمارا ہمارا اس خاک مدف شہیبت ہیں ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور خاک کی خاک کا اعزاز ایک اور خاک کا اعزاز کیا لکھتے ہیں ہے خاک سے تعمیر مزارِ شہر کون ہے معمور اسی خاک سے کبلا ہے ہمارا مزارِ شہ کون ہے یعنی نبی یہ پاک علیہ سرات والسلام کا روزہ انور کس چیز سے بنا ہوا ہے یہ بھی تو خاک سے ہی بنا ہے مٹی سے ہی بنائے پتھروں سے ہی بنائے اور پھر اسی پتھروں سے انہی مٹی سے کابہ مشرفہ بھی تو تعمیر ہے نا معمور کہتے تعمیر کیا ہوا کبلا یعنی کعبۂ مشرفہ یعنی مٹی کو کچھ نہیں سمجھتے اگر یہ مٹی نبی پاک کے روزہ انور میں استعمال ہو جائے تو اس سے بڑھ کر پاکیسا مٹی اور اعزاز والی مٹی کون سی ہوگی بلکہ آج بھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں جو خاک موجود ہے اس شاخ اس کا سرما لگانا جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے لیے اعزاز سمجھتے ہیں بلکہ کیا خوبصورت بات جو ہے مفتی اعظم ہند مست پر خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا اجب نہیں جو لکھا لوہ کا نظر آئے جو نقش پاک لگاؤ غبار آنکھوں میں یعنی کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ آقا کے قدموں سے مس ہوئی مٹی اگر آنکھوں میں لگا لوں تو میری آنکھیں اتنی روشن ہو جائیں گی لوہے محفوظ کو دیکھ لیں گی تو جو مٹی دربارے رسالت میں میرے آقا کے روزے کی تعمیر میں سرف ہوئی اور جو کعبہ مشرفہ کی تعمیر میں استعمال ہوئی اس خاک کا عالم کیا ہوگا کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں لکھتے ہیں ہے خاک سے تعمیر مزارے شہ کون معمور اسی خاک سے جی بلا ہے ہماری مسارے ساگے کونے ہے ختا میرے مزارے سی خت سے فیبلا ہے ہمارا ہمارا معمور اسی ری سے صفی بلا ہے ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور محاورہ اور ایک خوبصورت التجا بھی ہے اور یہ مکتا بھی ہے اور اترے کلام بھی ہے کیا لکھتے ہیں ہم خاک گے جو وہ خاک نہ پائی پھر محاورے کا استعمال لیکن کسی خاک میں ملنے کی تمنا کیا لکھتے ہیں ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی کون سی خاک آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا है? یعنی جس مدینہ منورہ جس مٹی سے بنا ہوا ہے کاش ہمیں بھی وہی خاک مل جائے یعنی ہم وہیں انتقال کریں ہماری بٹی اسی مٹی میں مل جائے. جنت تدفین کی ہلتجا, کس پیارے انداز میں؟ کہ یعنی ہم خاک اڑائیں گے محرومی کیا ہوگی اگر ہمیں مدینے کی مٹی نہ ملی ہم مدینے میں نہ مرے تو پھر اس ایسی موت کا فائدہ نہیں امیر ایل سنت میرے شیخ طریقت بھی کچھ اسی طرح کا خیال اسی طرح کی ارض بارگاہ پیش کرتے ہیں نا کہ مجھے مرنا ہے آقا. گمبدے خزرا کے سائے میں مجھے مرنا ہے آکا گمبدے کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ اور کیوں ایک عاشق مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا نہ کرے کون کے والی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی حدیث میں ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں میرے آکا فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاحت کروں گا اور یہ تمنا ہمارے بزرگوں نے کی خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم دعا اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک وجعل الموت فی بلدی حبیبک اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت بھی عطا فرما اور تیرے حبیب کے شہر میں موت بھی عطا فرما اللہ نے یہ دونوں دعائیں اس عظیم ہستی کی کیسی قبول کی آپ شہید بھی ہوئے مدینہ منورہ میں شہید ہوئے اور آج روضہ رسول میں میرے آقا کے ساتھ جلوہ فرما ہیں سبحان اللہ بڑی پیاری التجا ہے ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک کلام کے, کے ہماری مٹی کو بھی مدینے کی مٹی میں ملا دے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی کیا خوبصورت التجا ہے ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے خاک در رضا جس پیمل دن زال جس, زال جس پہ, پہ مدین خان اللہ سبحان اللہ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لیں آئیے تحت اللفظ میں یہ کلام پورا سنتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے ہمارا اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تمغاہ ہے ہمارا یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان تل شیدا ہمارا دل خم ہو گئی ہمارا پشتے فلک اس تانے زمیں سے خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمیں سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبا ہے ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبا ہے ہمارا اس نے لکب خاک شہنشاہ سے پایا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے در کرار کہ مولا ہے ہمارا جو حیدر کرار کہ مولا ہے ہمارا اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مدفون شہ بتہ ہے ہمارا ہے خاک سے تعمیر مزارے شہ کونین معمور اسی خاک سے کبلا ہے ہمارا اور ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا مدنی چل کے ندی نہ ہے انشاءاللہ شاء اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا اور اس کے تحت کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوج گھے ہے نو ماتا سے بوس تھا کیوں نہ ہو کس پھول کی دقت میں مل پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید میں وامل قار ہے